الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينقصناه من سيئات عمالنا من يهدل الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضف لها من تذكى وذكر اسم ربه فصلى برد رسلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نہمر لوگ مطلب بھائی ادب سے قائد میں پڑھ لی اسے فرمایا گیا ہے لیکن ہوا کامیاب وہ جو ہوا پاک اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پڑھی اسے نماز اور سچ بات یہ ہے اور وہ بات یہ ہے کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے اور دیکھو اس مضمون کو ہم نے پہلے طریقوں میں بھی بیان کیا ہے دائم الاسلام کے سیکھوں میں بھی بیان کیا ہے اور نوشاسلام کے طریقوں میں بھی بیان کیا ہے کامیابی ہر ایک آدمی چاہتا ہے اور ایسا کامیابی کا لفظ ہے جو اتنا پسندیدہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی کیا کامیابی کی ہے ہر ماں کیا کامیابی کی ہے ماں باپ بچوں کو دعا دیتے ہیں تو خدا کامیاب کریں استاد شاگر سے خوش ہو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کامیاب کرے کریں جب تک آدمی کی چیز کی تعبیر اور ترسیب نہ جانتا ہو تو نہ اس کو سمجھ سکتا ہے نہ اس کو حاصل کر سکتا ہے ترتیب تعبیر ڈیفینیشن جیسے آپ لوگ کہتے ہیں تعبیر ڈیفینیشن کی چیز ہے کیا اور ترتیب پاسل کرنے کا طریقہ کیا ہے تعبیر وہ چیز ہے کیا ڈیفائن ڈیفینیشن سبر क्या ہے, ہے کیا ہے پھر ترتیب کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو آدمی کسی کسی کی تعبیر کا پتہ نہ ہو ہورے میں دوڑ رہا ہوتا ہے درے میں دل چلا رہا ہوتا ہے تو کیا چیز ہے اس کو میں حاصل کر رہا ہوں اس کو ان کا پتہ ہی نہیں پاک میں کامیابی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہوا ہے کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں پود استعمال ہوا ہے اور ایک فلاح استعمال ہوا ہے جو ہے یہ بہت عجیب لفظ ہے اور پہلے کا ہے مقل شروع ہوتا ہے نا لائے تو ہمل والے فلاح پانے والے آخر تک کر لائے اور بھی الفاظ ہیں لیکن زیادہ تر استعمال فلاح کا ہوا ہوا ہے اردو بار میں جو ترجمے ہوئے ہیں سب زیادہ تعلیٰ ترجمہ اشار القاضر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور بعد میں کوئی عدمی ترجمہ تفسیم نہیں کر سکا جب تک اس نے شاعد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو کنسلٹ نہیں کیا جب تک ان کے ترجمہ کو نہیں دیکھا اور ترجمہ کا ایک کباب ہے کہ ایک لفظ کا اردو کے ایک لفظ میں الائے ہیں جو بہت مشکل کام کہوں کیوںکر بھی بہت ترقی یافتہ زبان ہے دنیا میں نمبر ایک ترقی یافتہ زبان عربی ہے ماہرین لسانیات کے ساتھ بیٹھے زبانوں کے ماہر ہیں ان سے پوچھیں ایک لفظ میں اتنے مجمونوں کو کور کرتی ہوں ایک کے لیے الگ الفظ ہے دو کے لیے الگ لفظ ہے تین کے لیے الگ الگ الفظ جمع کے لیے الگ الگ ہے ایک دفعہ کا مجھ سے پوچھا اس نے جی میں ایک جگہ میرا ایک ساتھی شیا تھا اس کے گاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک بیٹی تھی فاطمہ رضی پاسمارہ میں باقی بیٹیاں تھیں ہی نہیں ایسے ہی کہتے لوگ چلو مارا ضلع میں تو دو بیٹیاں نکال میں دی تھی آپ کی بیٹی ہے میں نے کہا تھا پتا چلتا ہے کہ تین کمر کم تھی اور تین کمر کم ہے اور تین سے زیادہ بھی ہو سکتی اوکے سر میں نے کہا ہے تو فرمایا آیا ہے یاد ہے نبی جو بنا ٹیکا مومنین اے پیغمبر اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے تین لفظ کا جملہ ہے نا تو بنت ایک بر بر بر لڑکی بنتان دو لڑکیاں بنات تین یا تین سے زیادہ لڑکی نہیں تو بناہ ہوا پھر کوئی کہتا ہے یہ ساری امت پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں سب کو بیٹیاں کہتے ہیں تو اس کے لیے الگ الگ ہے وہ نسائل مومنین مومنوں کی اور عورتوں سے بھی کہو کہلر کتنے وضع ہے کیوں نہیں آزوای کا کہ کر کے کہا ہوا ہے بنااتے کا تین زیادہ لڑکیاں ہیں نسائل مومنین ان کو الحدہ کر کے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بنات تو ساری امت کی لڑکیاں عورتیں پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور دیکھا ہو سر مجھے یہ پتہ نہیں تھا ورنہ میں وہ کہتا ہے یہ تو بہت آسان زبان ایک بڑی قرآن تو عظیم چیز ہے اور عربی اتنی مشیر زبان ہے کہ اتنے بہت کم الفاظ میں اتنے مہان عظمینوں کو پکڑتی ہے کہ ہے یہ دس سالوں کو کہتے ہیں تو تین چار دنیا اور دس تک ہے تو بڑی چیز زبان ہے تو فلا اس میں فلاح کا لفظ کو رحمۃ اللہ علیہ تو ترجمہ کیا ہے ایک لفظ کو ایک لفظ میں لایا فلاح کا ترجمہ میں چھٹکارا کیا سے چھوٹ کر جان چھوٹ جائے تو واقعی کا میرے ہوئی عام طور پر انسان کامیابی کے مقوم اور تعبیر کو نہیں جانتے ہیں لہذا وہ کامیابی کے پیچھے اپنے آپ کو سخت مشکلات اور تک سخت سک تکالیف میں دکھا دے دیتے ہیں گھیر لیتے ہیں اپنے آپ مشرق و مغرب کا سب دانشروں کا عام فنصعہ ہے کہ کامیابی اشیاء ماضیہ کے حاصل ہونے کو کہتے ہیں بہت مال ہو بہت جائیداد ہو بہت گاڑیاں ہوں بڑھیا مکان ہو اقتدار ہو وزارت وزارت ہو دے کرسیاں ہوں دنیا کی اشیا کامیابی اشیائے مادیے کو سمجھتے ہیں کامیابی وسائل کو سمجھتے ہیں کامیابی وسائل میں سمجھتے ہیں حالانکہ جتنے وسائل زیادہ اتنے مسائل زیادہ جتنے وسائل زیادہ اتنے مسائل مسئلے زیادہ اور وسائل کی دوڑ میں لگنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نہ گاڑی والا کہتے میرے پاس گاڑی ہو جائے چھوٹی گاڑی والے کہتے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی ہو جائے بڑی گاڑی والا کہتا ہے کہ نیا ماڈل ہو جائے ہمارے ڈرائیور صاحب شان دو ہزار سات ہو گئی جنوری ہو گئی پندرہ جنوری ہو گئی क्यों कि کھڑے کرنے کی شروع ہو گئی آپ بڑے जा میں فنکشن ہے یہ. وہاں جا رہے آپ بہرحال سے پہلے نئی گاڑی والے کی طرف آگے بڑھے گا ماڈل کا والا کہ سینئر میں ہوں اور اس کی طرف آدمی جا رہا ہے ہاؤ کے لائٹ آر دن اس کو میں برداشت کیسے کروں بس اب اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا انجلیوں میں بل شروع ہو گئے اور اس جگہ میں لگ گیا کہ بار اللہ تھی کھلایا جنہیں آدمی کھڑا کر دیا ہے میں کھڑا کروں گا فوراً مارو کھڑا کرنا ہے اب اس کا دل اوبی ڈی میں جہاں فری مریض دیکھنا ہوتا ہے وہاں نہیں لگے گا اور اپوائشن کرے گا کہ کوئی میٹنگ ہاؤس پہ چلا جائے کوئی فنکشن ہاؤس پہ چلا جائے کوئی ایسا کام لگ جائے اس میں چلا جائے تاکہ یہ وقت استعمال نہ ہو تو لوگوں کو مجبور اس کے پاس اثر کے وقت آنا پڑے میں یہاں سے میڈیکل کالج میں گیا ایک آدمی ماشاء اللہ بڑے متشرے کوئی گاڑی نماز پڑھ کے نکلے یا نماز پڑھنے کو رہے ہیں جو بھی ہو یعنی کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں اس نے کہا یار یہاں کچھ ڈیوٹی میوٹی لی ہوئی ہے جن کو یہاں پھر پھرا لیتا ہوں ذرا آرام ہو جاتا ہے شام کے لیے پھر فٹ ہوتا ہوں میں کام کرنے کے لیے دن کو ذرا آرام ہو جاتا ہے فالتو ڈیوٹی دی ہوئی ہے اور شام کو کام کرنے کی فٹ ہوتا ہوں نمک زیادہ ہو گئی ہے ریٹائرمنٹ کے کریم اب کیا کریں اتنا دم نہیں صبح اس کے نزدیک کہیں نئے کی نماز پڑھ نہیں ہے ہمارے خاص بزاغ میں کہہ رہے تھے فرحب ہے ڈاڑی چھوڑی ہوئی ہے فراہم ہے کیا فرق ہے چھوڑی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے کہ حفاظت نہ سنبھالنا نہ اور کچھ رکھی ہوئی ہے درست کر رہا ہے ولو جو حکم کے بل المشر کے بل مگر صرف یہ لیکن نہیں ہے کہ آپ منہ مشرق کر لیں مگر کو کر رہے ہیں منہ وَلْ کر لیں مگر کو منہ کر لیں سر یہ بات ہے کہ نہیں ہے جس کا قبلہ بدل گیا نا سترہ مہینے تک قبلہ پیدل مقدم تھا مجھے نمرا حضرت کرنے کے بعد مکب کرما کی تیرہ سالہ زندگی قبلہ بیت المقدس ہی رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربر جمانی حج کے درمیان جو دیوار ہے اس کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو اس میں بیت اللہ شریفی کے منہ ہو جاتا تھا اور بیت کی طرف منہ ہو جاتا تھا دونوں قبلے سامنے آتے تھے جب مجھے انہوں نے ہجرت ہوئی تو بیت المقدم کا منہ کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف پیٹ ہوتی تھی تو آپ کی بڑی چاہت تھی کہ اپنے قبلہ ایس اور بنیادی قبلہ کی طرف اگر آپ مڑ جائیں اس کی رائے نازل ہو گئی دوسرے پاری کے قدر آپ وہی کا آپ کا بار بار اپمان کی طرح چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھنا اس کو اللہ تبارہ کتاب دیکھ رہے تھے لہذا آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مبارک پھین لیجئے اس قبلہ کی طرف جس کی آپ کو چاہتے ہے یعنی بیت اللہ شریف کی طرف قرض والی نگر تم کرتا کہ آپ نے چہرہ مبارک موڑ لیجئے تو یہود یعنی نصارہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی منفی پوائنٹ میں ملے کوئی منفی چیز ملے تاکہ تنقید کریں مسلمانوں پر اعتراض کریں ان کو تنگ کریں ان کو کو ہو کیا تھا بار مکرم کی طرف منہ کر رہے تھے آپ بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لے بار سب دے دان تو مشرق نیکی تو صرف چہرہ مشرق مغرب کی طرف پھیرنا نہیں ہے یہ تو بہت لمبی تفصیل ہے اس کے عقائد ہیں اس کی بادات ہیں معاملات ہیں امان ہیں تفصیلات ہیں ان سب کو پورا کرنا یہ دھین ہے عام پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں تو بس دین ہو گیا پورا ہو گیا گاڑی بڑھا لیں دین پورا ہو گیا جس سے کیا ہو وہ تو دم کو ہاتھ لگانے کو ہی نہیں دیتا نہیں نہ کہ اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر حال حاج نہ کہیں تو حاجی تو کہیں سیاسی دور تو اور تو بیوقوف ہیں ہمیشہ خرطانہ میں ساتھ جی کو سیاست کے لیے کیا جاتا ہے جو کوئی ڈاکٹر انجینئر پروفیسر نہ بن سکا کوئی ماسٹر ڈگری نہ لے سکا کسی ملازمت پر آ جاتا ان کو دھکا دہ کر سیاست کے لیے فارغ کرنا دیتے ہیں دیکھے کھاتے کھاتے کچھ سیکھتا ہے کچھ بلک کو تباہ کرنا کچھ اپنے کو تباہ کرنا کرتے کرتے کچھ نہ کچھ معاملہ چل دیتا ہے بات کیا تھی جی اس سے پہلے مجموعی کیا تھا ایک ساتھ دوسرے پاس الحاظ سے الحاظ میں الحاط کسی نے کہتے حج کیا خیر نا الحاظ لکھا جاتی حالانکہ الحاظ اور حاجی میں کوئی فرق نہیں ہے سعودی عرب ہے بگا بغیر یا حاج جا ہاج کہتے ہیں نا ہوتی ہے تین مہینے بے بہت تکلیف کے ہوتے ہیں ساری دنیا کے کیا کہتے نہ بنی ہوئے پتھر دیوار لگا لے کے بستی بناتے ہیں گڑتے ہیں ان گھڑے پتھر ساری دنیا کے آئے ہی ہوتے ہیں اور خوب تو بچاتے ہیں وہ آواز دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگلے سال آئندہ ملیکشن ہوگا نام ہمارے نام کے ساتھ یہ الحاج نہ ہوا نا سی پلانگ بنائیں گا تو یہ طرز یہ کر رہا تھا کہ کامیابی انسان وہ وسائل کو کامیابی سمجھتا ہے حالانکہ جتنے وسائل زیادہ اتنے مسائل زیادہ جتنے وسائل تھوڑے اتنے مسائل تھوڑے ایک دفعہ اخبار نے مضبوط لکھا کہ فلاں آدمی کا باپ سیاست میں قتل ہوا افلان کا باپ, کا باپ, کا باپ قتل ہوا افلان کا باپ سیاست میں قتل ہوا سب سے آگے لکھا ہوا تھا کہ ان کی اولادیں خوب کمر کے کی سیاست میں لگی ہوئی ہیں خوب کمر باندھ کا سیاست میں لگے ہوئے ہیں انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے گدا دنیا کے وسائل دنیا کی چیزیں اور دنیا کے سامان یہ زیادہ ہونا کہیں کامیابی کہ اس کو کہتے ہیں کامیابی کہ کہیں اس کو کہتے ہیں یہی اس کا دھوکہ ہے ممال حیات دنیا اللہ مساح الغر دیکھو دنیا جو ہے یہ تو ہے دھوکے کا سامان دنیا کے لحاظ سے کامیابی وسائل کو وسائل کے زیادہ اور کامیابی مسائل کے حل کو کہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں اور آخر کے لحاظ سے کامیابی نجات کو کہتے ہیں النار منتخب کا فخر فا منظوحاظ جو چھوٹا حاصل ہے وہ غلط جنتہ ہو گیا ختم جنت میں فقط یہ ہوا کامیاب جو چھوٹا ہاتھ سے ہو گیا داخل جنت میں یہ ہوا کامیاب تو آخر اتنا عظیم امتحان اور اس کے ریویو میں اتنا عظیم فیصلہ اور اس ریویو میں اتنا عظیم حالات آنے والے ہیں جس کا سامنا میں نے کرنا ہے اور یہ ہونے والی حقیقت ہے کوئی نظریاتی بات نہیں ہے پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہے یہ ہونے والی حقیقت ہے اور دنیا کے لحاظ سے کامیابی مسائل کے حل کو کہتے ہیں مسائل کا حل ہو جانا یہ کامیابی ہے. دعا انسان کی ضرورت نہیں ہے شفا انسان کی ضرورت ہے پیسہ جس سے دعا خریدتا ہے وہ پیسہ اور دوائی کی ضرورت اس کی نہیں ہے اس کی ضرورت تو شفا کی ہے بڑی گاڑی بڑی بنگلے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت تو عزت کی ہے مرمن لکھا ہوا ہے کہ آج کل کے دور میں جو قدر کی جاتی ہے لوگوں کی تو یہ قدر کی جاتی ہے ایسا جیسے سانپ کی قدر کی جاتی ہے سانپ سارے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے دار میں نئی جان بچانے کے خوف میں نظی صدیب میں ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا ایسا وقت آ جائے گا جب انسان کی عزت اس کے شر اور فساد کی وجہ سے کی جائے گی نیو سینس ویلوز ہے اس کی عزت قدر ہوگی کتنا شری ہے کتنا فضادی ہے کتنا قاتل ہے کتنا غنڈا ہے کتنا لطہرا ہے اس پر قدر ہوگی سطح کے راگے والوں نے اسی کا نام لیا انہوں نے کہا فلانا داستور رجر جی قابل جو ہوتا تھا وہ آج کل ملک بن گیا ہے گھوڑے پر سرتا ہے لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے زرکے کرتے ہو ماشاء ماشاءاللہ کے علاقے کی بغیرتی کی تو یہی بڑی علامت ہے کوئی معذر عالم کوئی معذر نیک آدمی کوئی معذر خان کوئی سمجھدار آدمی کوئی دانشب وہ زرکے کے لیے نہیں ہے اور سب نے کرے گونڈے کو اور چور اچکے اور داتو کو لگا دیا ہے فیصلوں کو جدید جی فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جب انسان کی قدر اس کے شر کی وجہ سے کی جائے گی نیکی وجہ سے قدر نہیں. شر کی وجہ سے قدر یہ احتیاط اور زوال کی علامت ہوگی اس معاشرے کی اور ان لوگوں کو یہ زوال پذیر اور بیکار لوگ ہیں جن کے ہاں اعزاز چوروں دھاتو کو اور چکروں کو دیا جا رہا ہے اور اعزاز والے بن گئے بہار کی شرما یہ کر رہا تھا کہ کامیابی وسائل کے جمع ہونا نہیں ہے کامیابی تو مسائل کا حال ہے دوائی ملی نہ ملی شفا ملی گئی مسئلہ حل ہو گیا دوائی مل گئی شفا نہیں ملی تو مسئلہ تو جھو کا تو رہا حال اسپتال میں ڈیوٹی تھی ڈیٹنگ میں ایک بھی آیا ماشاء اللہ خود پیسہ کمائے ہوئے مالدار کیوں خوب پھیلا ہوا بدن کے, کے داد ماں مریض نا داد ماں مریض کم دعائی لگی انگلینڈ میں تو میں دل میں گا بچیا اور زیادہ سے گیئر چھو کی انگلینڈ کے امریکہ کے یہ عہدے کے دوائی نہیں سکتے جال کے والے لے جا سکے ملاتے میں لاتے ہو یاد ہے تم اس میں جیسے بھی لاتے ہو وہ سوائی اب ہے نہیں ہے ایسا اللہ نے کہہ رہا ہے تم اب آپ سارے مسئلے کا حال نہیں ہے مسائل ساری دنیا کے تم جمع کر لے اب کینسر کے مسئلے کا حل نہیں ہے اسی جگہ تو تیرے مال کو اللہ تعالیٰ شکست دے گا اسی جگہ تو تیرے کبر کو اور فرق اللہ شکست دے گا اسی جگہ تو تیرے تہری گنڈا گردی کو شکست ملے گی اسی جگہ تو تیرے ظلم و زیادتی کو شکست دی جائے گی ہمارے ساتھی نے کہا ڈائریکٹ صاحب ہمارا ہمارے والد صاحب کا دوست ہے وہ جیل میں ڈالا ہوئے آج کل تو میں ملنے کے لیے جاؤں میں نے کیا بات اس سے کہا اپنی بیوی کو قتل کر دیا میں نے کہا وہ کیسے پتہ چلے گیا دیوی کو قتل کر دیا تو اس نے کہا کہ ایک دن مجھے کہہ رہا تھا دس مطلب دلکوان تیرے خلاف تھی تو میں نے کہا دار ڈالتی ڈالتی میرے اس نے سیکھی تھی دوبارہ لے کر تو کہہ رہے وہ یس چاہیے پتا ہے اگر کہ وہ اس وقت الزام میں داخل ہوا ہوا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کا منصوبہ یہی تھا خیر وہاں سے نکلا سوچتے آپ ڈرائی کلین کا بندوبست کیا ڈرائی کلین کرنے کا کو ڈرائی کلین کرتے ہیں تو اس کے لباس جو ہوتے ہیں ہو وہ دلاتے نہیں ہیں وہ ڈرائی کلین کرتے ہیں کیوں جی? کہ اس کی کریز خراب ہوتی ہے بیکری پیسے کو دوبس کیا کہ اس کے بعد گیا حج کو تو میں نے کہا سب پتا غلطی اکڑا چاہیے صاحب بتا سکتا کہ تو مولوی آدمی ہوتے ہوئے حج کے جاری کو غلطی کہتے ہیں کیا بھی اس کے بعد سر گریس میں پکڑنے آ جائے گا اگر کہ حل قبول ہوا اللہ نے معاف کرنا چاہ تو سب گرس میں آ جائے گا پکڑ میں آدمی آیا بس کے اندر موسم واپس ہوا بیکری نہ ہو گیا کامیاب ہو گیا کینسل دیکھ اللہ جب انسان عدالتیں اور حق و انصاف بدلہ نہیں لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غیر سے اپنے امر کو نافذ کر کے اس کا بدلہ لیتا ہے اور فکرا صوبیہ کے سلام کو پہلے تخبینی فیصلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخبینی فیصلہ آتا ہے اور اس میں پھر چک چکا بک مک مکا ہو جاتا ہے اللہ تبار کو فیصلے کو نافذ کر کے اپنے بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے اس لیے کوئی ظالم جب اس کا ہاتھ اونچا ہو جائے لا سے برکی مزل مزدوم پر ہاتھ اونچا ہو جائے اور ایسا میں کامیاب ہو گیا تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کامیاب ہو گیا بلکہ چکر احمد اللہ علیہ فرماتے ہندوستان میں جس نے مجھ پر ظلم کیا بار ماہ بھی گزارش وہ بر ابھی مان میرے اوپر سے تو وہ ظلم چلا گیا اس کا اثر ہوا تھوڑی تکلیف ہوگی بس میں تو ہو گیا میرے اوپر سے چلا گیا لیکن اس کی اوپر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ہے عجیب انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے کہ کشتی نے کہا ہم ایک کشتی میں جا رہے تھے اور ہمارے آگے ایک چھوٹی کشتی ڈوب گئی آدمی بہت کھانا لگے تو بڑی کشتی میں ایک آدمی نے کسی لیک آدمی اعلان کیا کہ جو تیراک آدمی آگے جا کر ان کو بچائے گا تو ایک آدمی کے بدلے ہم اس کو بچا دنار دیں گے تو ایک آدمی نے چھلانگ لگائی اور دوڑا اور ایک آدمی کو پکڑا اور بچا کر لا کر کشتی میں ڈال دیا اور دوسرا آدمی اتنی دیر میں ڈوب گیا تو لوگوں نے افسوس کیا کہ افسوس اسی قسم سے بچا نہیں تھا اور یہ جو آدمی ایک تھا اس کو بچا لیا گیا دوسرا رہ گیا اس سے کہیں بات نہیں ہے یہ دونوں میرے گاؤں کے میرے محلے کے ہیں جس کو میں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو یہ وہ آدمی ہے کہ میں جنگل میں آ رہا تھا بہت تھک گیا تھا اسے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا تھا اور جو آدمی ڈوب گیا یہ وہ آدمی ہے جس نے میری پٹائی کی تھی تو ان کا عمل اپنی اپنی جگہ ان کے سروں ان کے امر نامے میں ان کے سروں پر پڑا ہوا تھا خراب امر ذلت کے تاج کی شکل میں اور نئے کمر جو ہے وہ عزت کے تال کی شکل میں ان کے پر پڑا ہوا تھا اس کی جان بچنا کا اثر ہوا ہے ظلم کا میں اس کی طرف نہیں پڑا ہوں آگے کہانی کو لکھنے کے بعد شخصی رحمتہ اللہ علیہ کا نتیجے اور لکھتے ہیں کہ تو سارے این جی کے اور کمپیوٹر سائنس کے ہو گئے وہ ونزم آف جو ہمارے پاس تھی مگر وہ علم کے موسیقی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارہ بار میں لکھائی کیوں آجاد کی کتابیں جو جرمنی کی اور برطانیہ کی لائبریری میں پڑھی ان لوگوں نے ان کو کھایا ہے اگست کیا ہے اور رکھا ہے اور بقور نواد رار کر اپنی رکھا ہوا ہے مجھے حیرت ہوئی ہندوستان میں سہارنپور میں تھا تو میں نے پہلی دفعہ پشاور میں لکھی گئی پشتو کی کتاب تجربہ برار والا اشتاح یہ میں نے اس میں دیکھی سہارنپور کے مدرسہ مدرسہ مظاہر میں دیکھی اخون درویزہ بابا جو پشاور کے بزرگ ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب آٹھویں نویں صدی کی آٹھویں صدی کی وہاں پہ نہیں دفتے تھے یہاں کبھی سننے کا موقع بھی نہیں موقع بھی نہیں ملا کیسی کتاب بھی ہے تو وزم آفتیس اسلامی دانشوری اور مشرقی دان صاء اللہ فارغ تو ساری میں آخر میں اس ٹائم وجے لکھ ہے کہ جو گناہ کیا گیا جو ظلم ہوا برما بگ تو بر وے میرے اوپر سے تو گزر گیا تھوڑی دیر کی تکلیف سے چلا گیا لیکن جس نے ظلم کیا اس کے کی اوپر رہ گیا کس نے کسی نہ کسی بار اس کو اپنا اثر دکھائے بغیر چھوڑے گا نہیں تو داخلہ منتظر کامیابی مسائل دنیا جمع ہونے میں نہیں ہے کامیابی تو مسائل حل میں ہے اور مسائل کا حل جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ سنس سے ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے سے ہوتا ہے گناہوں سے پاک کرنا اور نہیں کسی اپنے آپ کو راستہ کرنا یہ سنس ہے اللہ تو بار کلایا کریں تو فیقت آپ